اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائی کہ ان سے راپا خوشکی اور طریقے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بان کر دیں علم والوں کے لیے